یزید سعادت حسن منٹو سن سینتالیس کے میں آئے اور گزر گئے بالکل اسی طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئیں اور چلے جائیں یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش بیٹھا رہا اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا مخالف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھیڑا تھا شکست دینے کے لیے نہیں صرف مقابلہ کرنے کے لیے نہیں اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے مگر ہتھیار ڈال دینا وہ اپنی ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا سچ پوچھیے تو اس کے متعلق یہ صرف دوسروں کا خیال تھا ان کا جنہوں نے اسے وحشی نما انسانوں سے بڑی جاں بازی سے لڑتے دیکھا تھا ورنہ اگر کریم داد سے اس بارے میں پوچھا جاتا کہ مخالف قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا کیا وہ اپنی یا مرد کی توہین سمجھتا ہے تو وہ یقیناً سوچ میں پڑ جاتا جیسے آپ نے اس سے حساب کا کوئی بہت ہی مشکل سوال کر دیا ہے کریم داد جمع تفریق اور ضرب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا سن سینتالیس کے ہنگامے آئے اور گزر گئے لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ کتنا جانی نقصان ہوا کتنا مالی مگر کریم داد اس سے بالکل الگ تھلگ رہا اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے اس کی لاش خود کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنائی تھی گاؤں میں اور بھی کئی وارداتیں ہوئی تھیں سینکڑوں جوان اور بوڑھے قتل ہوئے تھے کئی لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں کچھ بہت ہی ظالمانہ طریقے پر بے آبرو ہوئی تھیں جس کے بھی یہ زخم آئے تھے روتا تھا اپنے پھوٹے نصیبوں پر اور دشمنوں کی بے رحمی پر مگر کریم داد کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا اپنے باپ رحیم داد کی شہزوری پر اسے ناس تھا جب وہ پچیس تیس برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ملوائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تھی تو اس نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا یار تم نے یہ ٹھیک نہ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھا کرو اور اس نے رحیم داد کی لاش اٹھا کر کنویں کے پاس گڑا کھود کر دفنا دی تھی اور اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ کے طور پر صرف یہ چند الفاظ کہے گناہ ثواب کا حساب خدا جانتا ہے اچھا تجھے بہشت نصیب ہو رحیم داد جو نہ صرف اس کا باپ تھا بلکہ ایک بہت بڑا دوست بھی تھا بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے اسے قتل کیا تھا لوگ جب اس کی افسوسناک موت کا ذکر کرتے تھے تو قاتلوں کو بڑی گالیاں دیتے تھے مگر کریم داد خاموش رہتا تھا اس کی کئی کھڑی فصلیں تباہ ہوئی تھیں دو مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے مگر اس نے اپنے ان نقصانوں کا کبھی حساب نہیں لگایا تھا وہ کبھی کبھی صرف اتنا کہا کرتا تھا جو کچھ ہوا ہے ہماری اپنی غلطی سے ہوا ہے اور جب کوئی اس سے اس غلطی کے متعلق استفسار کرتا تو وہ خاموش رہتا گاؤں کے لوگ ابھی سوگ میں مصروف تھے کہ کریم داد نے شادی کر لی اسی مٹیا جینا کے ساتھ جس پر ایک عرصے سے اس کی نگاہ تھی جینا سوگوار تھی اس کا شہتیر جیسا کڑیل جوان بھائی بلو میں مارا گیا تھا ماں باپ کی موت کے بعد ایک صرف وہی اس کا سہارا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جینا کو کریم داد سے بے پناہ محبت تھی مگر بھائی کی موت کے غم نے یہ محبت اس کے دل میں سیاہ پوش کر دی تھی اب ہر وقت اس کی سدا مسکراتی آنکھیں نمناک رہتی تھیں کریم داد کو رونے دھونے سے بہت چڑ تھی وہ جینا کو جب بھی سوک زدہ حالت میں دیکھتا تو دل ہی دل میں بہت کوڑتا مگر وہ اس سے اس بارے میں کچھ کہتا نہیں تھا یہ سوچ کر کہ عورت ذات ہے ممکن ہے اس کے دل کو اور بھی دکھ پہنچے مگر ایک روز اس سے نہ رہا گیا کھیت میں اس نے को کو پکڑ لیا اور کہا مردوں کو کفنائیں دفنائے پورا ایک سال ہو گیا ہے اب تو وہ بھی اس سوک سے گھبرا گئے ہوں گے چھوڑ میری جان ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہیں کچھ آنسو تو اپنی آنکھوں میں جمع رہنے دے جینا کو اس کی یہ باتیں بہت ناگوار معلوم ہوئی تھیں مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی اس لیے اکیلے میں اس نے کئی گھنٹے سوچ سوچ کر اس کی ان باتوں میں معنی پیدا کیے اور آخر خود کو یہ سمجھنے پر آمادہ کر لیا کہ کریم داد جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی مگر یہ مخالفت بہت ہی کمزور تھی وہ لوگ سوگ منہ منہ کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں سو فیصدی کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک نہ جمے رہ سکے چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا باجے گاجے آئے ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کر گھر لے آیا فسادات کے بعد قریب قریب ایک برس سے سارا گاؤں قبرستان سا بنا تھا جب کریم داد کی برات چلی اور خوب دھوم دھڑکا ہوا تو گاؤں میں کئی آدمی سہم سہم گئے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کریم داد کی نہیں کسی بھوت پریت کی بارات ہے کریم داد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہسا ہنستے ہنستے ہی اس نے ایک روز اس کا ذکر اپنی نئی نویلی دلہن سے کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی کریم داد نے جینا کی سوہے چوڑے والی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا یہ بھوت تو اب ساری عمر تیرے ساتھ چمٹا رہے گا رحمان سائیں کی جھاڑ پھونک بھی اتار نہیں سکے گی جینا نے اپنی مہندی میں رچی ہوئی انگلی دانتوں تلیں دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا کی میں تجھے تو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا کریم داد نے اپنی ہلکی ہلکی سیاہی مائل بھوری مونچھوں پر زبان کی نوک پھیری اور مسکرا دیا ڈر بھی کوئی لگنے کی چیز ہے جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا وہ ماں بننے والی تھی کریم داد اس کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور جینا سے کہتا خدا کی قسم جینا تو پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے بنی ہے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھلیا سا پیٹ چادر سے چھپا لیتی کریم چھپاتی کیوں ہو اس چور کو میں کیا جانتا نہیں کہ یہ سب بناؤ سنگار صرف تم نے اسی سور کے بچے کے لیے کیا ہے جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی کیوں گالی دیتے ہو اپنے کو کریم داد کی سیاہی مائل بھوری مونچھیں ہنسی سے تھر تھرانے لگتیں کریم داد بہت بڑا سور ہے چھوٹی عید آئی بڑی عید آئی کریم داد نے یہ دونوں تہوار بڑے ٹھاٹ سے منائے بڑی عید سے بارہ روز پہلے اس کے گاؤں پر اور اس کا باپ رحیم داد اور جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہوئے تھے جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روتی تھی مگر کریم داد کی صدموں کو یاد نہ رکھنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی جتنا اسے اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے تھا جینا کبھی سوچتی تھی تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ کیسے بھولتی جا رہی ہے ماں باپ کی موت اس کو قطن یاد نہیں تھی فضل الہ اسے چھ سال بڑا تھا وہی اس کا باپ تھا وہی اس کی ماں اور وہی اس کا بھائی جینا اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اسی کی خاطر اس نے شادی نہیں کی اور یہ تو سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ جینا ہی کی عصمت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی اس کی موت جینا کی زندگی کا یقیناً بہت ہی بڑا حادثہ تھا ایک قیامت تھی جو بڑی عید سے ٹھیک بارہ روز پہلے اس پر یک ٹوٹ پڑی تھی اب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کے اثرات سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے محرم قریب آیا تو جینا نے کریم داد سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کیا اسے گھوڑا اور تعزیے دیکھنے کا بہت شوق تھا اپنی سہیلیوں سے وہ ان کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی چنانچہ اس نے کریم داد سے کہا میں ٹھیک ہوئی تو لے چلو گے مجھے گھوڑا دکھانے کریم داد نے مسکرا کر جواب دیا تم ٹھیک نہ بھی ہوئی تو بھی لے چلوں گا اس سور کے بچے کو بھی جینا کو یہ گالی بہت ہی بری لگتی تھی چنانچہ وہ اکثر بگڑ جاتی تھی مگر کریم داد کی گفتگو کا انداز کچھ ایسا پرخلوص تھا کہ جینا کی تلخی فوراً ہی ایک ناقابل بیان مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ سوچتی کہ سور کے بچے میں کتنا پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی افواہیں ایک عرصے سے اڑ رہی تھیں اصل میں تو پاکستان بنتے ہی بات گویا ایک طور پر طے ہو گئی تھی کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی کب ہوگی اس کے متعلق گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھا کریم داد سے جب کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو وہ یہ مختصر سے جواب دیتا جب ہونی ہوگی ہو جائے گی فضول سوچنے سے کیا فائدہ جینا جب اس ہونے والی لڑائی بھڑائی کے متعلق سنتی تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے تھے وہ تبن بہت ہی امن پسند تھی معمولی توتو میمیں سے بھی سخت گھبراتی تھی اس کے علاوہ گزشتہ بلبوں میں اس نے کئی قسط خون دیکھے تھے اور انہی میں اس کا پیارا بھائی فضل الہی کام آیا تھا بے حد سہم کر وہ کریم داد سے صرف اتنا کہتی کی میں کیا ہوگا کریم داد مسکرا دیتا مجھے کیا معلوم لڑکا ہوگا یا لڑکی یہ سن کر جینا بہت ہی زچ بچ ہوتی مگر فوراً ہی کریم داد کی دوسری باتوں میں لگ کر ہونے والی جنگ کے متعلق سب کچھ بھول جاتی کریم داد طاقتور تھا نڈر تھا جینا سے اس کو بہت محبت تھی بندوق خریدنے کے بعد وہ تھوڑے ہی عرصے میں نشانے کا بہت پکا ہو گیا تھا یہ سب باتیں جینا کو حوصلہ دلاتی تھیں مگر اس کے باوجود ترنجنوں میں جب وہ اپنی کسی خوفزدہ زدہ جولی سے جنگ کے بارے میں گاؤں کے آدمیوں کی اڑائی ہوئی ہولناک افواہیں سنتی تو ایک دم سنسی سی ہو جاتی بختو دائی جو ہر روز جینا کو دیکھنے آتی تھی ایک دن یہ خبر لائی کہ ہندوستان والے دریا بند کرنے والے ہیں جینا اس کا مطلب نہ سمجھی وضاحت کے لیے اس نے دائی سے پوچھا دریا بند کرنے والے ہیں کون سے دریا بند کرنے والے ہیں دائی نے جواب دیا وہ جو ہمارے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں جینا نے کچھ دیر سوچا اور ہنس کر کہا موسی تم بھی کیا پاگلوں کسی باتیں کرتی ہو دریا کون بند کر سکتا ہے وہ بھی کوئی موریاں ہیں بختو نے جینا کے پیٹ پر ہولے ہولے مالش کرتے ہوئے کہا بی بی مجھے معلوم نہیں جو کچھ میں نے سنا تمہیں بتا دیا یہ بات اب تو اخباروں میں بھی آ گئی ہے کون سی بات جینا کو یقین نہیں آتا تھا بختو نے اپنی جھریوں والے ہاتھوں سے جینا کا پیٹ ٹٹولتے ہوئے کہا یہی دریا بند کرنے والی پھر اس نے جینا کے پیٹ پر اس کی قمیص کھینچی اور اٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کہا اللہ خیر رکھے تو بچہ آج سے پورے دس روز کے بعد ہو جانا چاہیے کریم داد گھر آیا تو سب سے پہلے جینا نے اس سے دریاؤں کے متعلق پوچھا اس نے پہلے بات ٹالنی چاہی پر جب جینا نے کئی بار اپنا سوال دہرایا تو کریم داد نے کہا ہاں کچھ ایسا ہی سنا ہے جینا نے پوچھا کیا یہی کہ ہندوستان والے ہمارے دریا بند کر دیں گے کیوں کریم داد نے جواب دیا تاکہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں یہ سن کر جینا کو یقین ہو گیا کہ دریا بند کیے جا سکتے ہیں چنانچہ نہایت بے چارگی کے عالم میں اس نے صرف اتنا کہا کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کریم داد اس دفعہ کچھ دیر کے بعد مسکرایا ہٹاؤ اس کو یہ بتاؤ موسی پختو آئی تھی جینا نے بے دلی سے جواب دیا آئی تھی کیا کہتی تھی کہتی تھی آج سے پورے دس روز کے بعد بچہ ہو جائے گا کریم داد نے زور کا نعرہ لگایا زندہ آباد جینا نے اسے پسند نہ کیا اور بڑبڑائی تمہیں خوشی سوچتی ہے جانے یہاں کیسی کربلا آنے والی ہے کریم داد چوپال چلا گیا وہاں قریب قریب سب مرد جمع تھے چودھری نتھو کو گھیرے اس سے دریا بند کرنے والی خبر کے متعلق باتیں پوچھ رہے تھے کوئی پنڈت نہرو کو پیٹ بھر کے گالیاں دے رہا تھا کوئی بدعائیں مانگ رہا تھا کوئی یہ ماننے ہی سے اکثر منکر تھا کہ دریاؤں کا رخ بدلا جا سکتا ہے کچھ ایسے بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اسے ٹالنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ مل کر مسجد میں دعا مانگی جائے کریم داد کونے میں خاموش بیٹھا سنتا رہا ہندوستان والوں کو گالیاں دینے میں چودھری نتھو سب سے پیش پیش تھا کریم داد کچھ اس طرح بار بار اپنی نشست بدل رہا تھا جیسے اسے بہت کوفت ہو رہی ہے سب یک زبان ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ دریا بند کرنا بہت ہی اوچھا ہتیار ہے انتہائی کمینہ پن ہے رضالت ہے عظیم ترین ظلم ہے بدترین گناہ ہے یزید پن ہے کریم داد دو تین مرتبہ اس طرح کھانسا جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے چودھری نتھو کے منہ سے جب ایک اور لہر موٹی موٹی گالیوں کی اٹھی تو کریم داد چیخ پڑا گالی نہ دے چودھری کسی کو ماں کی ایک بہت بڑی گالی چودھری نتھو کے حلق میں پھنسی کی پھنسی رہ گئی اس نے پلٹ کر ایک عجیب انداز سے کریم داد کی طرف دیکھا جو سر پر اپنا صافہ ٹھیک کر رہا تھا کیا کہا کریم داد نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا میں نے کہا گالی نہ دے کسی کو حلق میں پھنسی ہوئی ماں گالی بڑے زور سے باہر نکلی چودھری نتھو نے بڑے تیکھے لہجے میں کریم داد سے کہا کسی کو کیا لگتے ہیں وہ تمہارے اس کے بعد وہ چوپال میں جمع شدہ آدمیوں سے مخاطب ہوا سنا تم لوگوں نے کہتا ہے گالی نہ دو کسی کو پوچھو اس سے وہ کیا لگتے ہیں اس کے کریم داد نے بڑے تحمل سے جواب دیا میرے کیا لگتے ہیں میرے دشمن لگتے ہیں چودھری کے حلق سے پھٹا پھٹا سا ققہ بلند ہوا اس قدر زور سے کہ اس کی مونچھوں کے بال بکھر گئے سنا تم لوگوں نے دشمن لگتے ہیں اور دشمن کو پیار کرنا چاہیے کیوں برخر داد کریم داد نے بڑے برخردارانہ انداز میں جواب دیا نہیں چودھری میں یہ نہیں کہتا کہ پیار کرنا چاہیے میں نے صرف یہ کہا ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے کریم داد کے ساتھ ہی اس کا لنگوٹیا دوست میرا بخش بیٹھا تھا اس نے پوچھا کیوں کریم داد صرف میرا بخش سے مخاطب ہوا کیا فائدہ ہے یار وہ پانی بند کر کے تمہاری زمینیں بنجر بنانا چاہتے ہیں. اور تم انہیں گالی دے کر یہ سمجھتے ہو کہ حساب بے باق ہوا یہ کہاں کی عقل مندی ہے گالی تو اس وقت دی جاتی ہے جب اور کوئی جواب پاس نہ ہو میرا بخش نے پوچھا تمہارے پاس جواب ہے کریم داد نے تھوڑے توقف کے بعد کہا سوال میرا نہیں ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کا ہے اکیلا میرا جواب سب کا جواب نہیں ہو سکتا ایسے معاملوں میں سوچ سمجھ کر ہی کوئی پختہ جواب تیار کیا جا سکتا ہے وہ ایک دن میں دریاؤں کا رخ نہیں بدل سکتے کئی سال لگیں گے لیکن یہاں تو تم لوگ گالیاں دے کر ایک منٹ میں اپنی بھڑاس نکال باہر کر رہے ہو پھر اس نے میرا بخش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا میں تو اتنا جانتا ہوں یار کہ ہندوستان کو کمینہ رزیل اور ظالم کہنا بھی غلط ہے میرا بخش کے بجائے چودھری نتھو چلایا لو اور سنو کریم داد میرا بخش ہی سے مخاطب ہوا دشمن سے میرے بھائی رحم و کرم کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے لڑائی شروع ہو اور یہ رونا رویا جائے کہ دشمن بڑے بور کی ریفلیں استعمال کر رہا ہے ہم چھوٹے بم گراتے ہیں وہ بڑے گراتا ہے تو اپنے ایمان سے کہو یہ شکایت بھی کوئی شکایت ہے چھوٹا چاقو بھی مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بڑا چاقو بھی کیا میں جھوٹ کہتا ہوں میرا بخش کے بجائے چودھری نتھو نے سوچنا شروع کیا مگر فوراً ہی جھنجھلا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پانی بند کر رہے ہیں ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتے ہیں کریم داد نے میرا بخش کے کاندھے سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور چودھری نتھو سے مخاطب ہوا چودھری جب کسی کو دشمن کہہ دیا تو پھر یہ گلا کیسا کہ وہ ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا تمہاری ہری بھری زمینیں ویران اور بنجر نہیں بنائے گا تو کیا وہ تمہارے لیے پلاؤ کی دیگیں اور شربت کے مٹکے وہاں سے بھیجے گا تمہاری سیر تفریح کے लिए یہاں باغ باغیچہ لگائے گا چودھری نتھو بھن یہ تو کیا بکواس کر میرا بخش نے بھی ہونے سے کریم داد سے پوچھا ہاں یار یہ کیا بکواس ہے بکواس نہیں ہے میرا بخشا کریم داد نے سمجھانے کے انداز میں میرا بخش سے کہا تو ذرا سوچ تو صحیح کہ لڑائی میں دونوں فریق ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے پہلوان جب لنگر لنگوٹ کس کے اکھاڑے میں اتر آئے تو اسے ہر داؤ استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے میرا بخش نے اپنا گھٹا ہوا سر ہلایا یہ تو ٹھیک ہے کریم داد مسکرایا تو پھر دریا بند کرنا بھی ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ ظلم ہے مگر ان کے لیے رواں ہے روا کیا ہے جب تیری جیب پیاس کے مارے لٹک کر زمین تک آ جائے گی تو میں پھر پوچھوں گا کہ ظلم رواں ہے یا نہ روا جب تیرے بال بچے اناج کے ایک ایک دانے کو ترسیں گے تو پھر بھی یہ کہنا کہ دریا بند کرنا بالکل ٹھیک تھا کرین داد نے اپنے خوش کھوٹوں پر زبان پھیری اور کہا میں جب بھی کہوں گا چودھری تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ صرف وہ ہمارا دشمن ہے کیا ہم اس کے دشمن نہیں اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم نے بھی اس کا دانہ پانی بند کیا ہوتا لیکن اب کہ وہ کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے تو ہم ضرور اس کا کوئی توڑ سوچیں گے بیکار گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے دشمن تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری نہیں کرے گا چودھری نتھو اس سے اگر ہو سکا تو وہ تمہارے پانی کی ہر بوند میں زہر ملا دے گا تم اسے ظلم کہو گے وحشیانہ پن کہو گے اس لیے کہ مارنے کا یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں عجیب سی بات ہے کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے دشمن سے نکاح کسی شرطیں بندھوائی جائیں اسے کہا جائے کہ دیکھو مجھے بھوکا پیاسا نہ مارنا بندوق سے اور وہ بھی اتنے بور کی بندوق سے البتہ تم مجھے شوق سے ہلاک کر سکتے ہو اصل بکواس تو یہ ہے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو چودھری نتھو جنجلاہٹ کی آخری حد تک پہنچ گیا برف لا کے رکھ میرے دل پر یہ بھی میں ہی یہ کہہ کر کریم داد ہنسا میرا بخش کے کاندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور چوپال سے چلا گیا گھر کی دیوڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اندر سے بختو دائی باہر نکلی کریم داد کو دیکھ کر اس کے ہوٹوں پر پوپلی مسکراہٹ پیدا ہوئی مبارک ہو کی میں چاند سا بیٹا ہوا ہے اب کوئی اچھا سا نام سوچ اس کا نام کریم داد نے ایک لہجے کے لیے سوچا یزید یزید بختو دائی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا کریم داد نعرے لگاتا اندر گھر میں داخل ہوا جینا چارپائی پر لیٹی تھی پہلے سے کسی قدر زرد اس کے پہلو میں ایک گل گوتھنا سا بچہ چپڑ چپڑ انگوٹھا چوس رہا تھا کریم داد نے اس کی طرف پیار بھری فخریاں نظروں سے دیکھا اور اس کے ایک گال کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا اوئے میرے یزید جینا کے منہ سے ہلکی سی متعجب چیخ نکلی یزید کریم داد نے غور سے اپنے بیٹے کا ناک نقشہ دیکھتے ہوئے کہا ہاں یزید یہ اس کا نام ہے की کی آواز بہت نحیف ہو گئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں یزید کریم داد مسکرایا کیا ہے اس میں نام ہی تو ہے جینا صرف اس قدر کہہ سکی مگر کس کا نام کریم داد نے سنجیدگی سے جواب دیا ضروری نہیں کہ یہ بھی وہی یزید ہو اس نے دریا کا پانی بند کیا تھا یہ کھولے گا